محمد المصطفى اللهم آل هي وعلى آل هي واصحابه الستر الصفا سبحان الله نشر الشيطان القديم بسم الله الرحمن الرحيم يا يوحنا النبي ان ارسل الله شاهدا ومبشرا ونذيرا ونذير لا بالله ورسوله وَاَتَعَذَّرُ وَاَتَوَقَّرُ وَاَتُصَبُّ بُكْرَاتُهُ وَأَسِيلَا سُبْحَانَ اللهِ آمَنَ بِاللَّهِ وَصَدَّقَ اللهُ مَوْلَى النَّازِعِينَ وَبَلَّغَ الرَّسُولُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ إِنَّ الله سلادو <نحن مبش> سلام گیا سی یا رسو بل والا سی بل سلادو سلام حضرت مولانا قاری محمد صدر محفل حضرت مولانا محمد احمد یار گھر جی مسلمان پائی ہوئی سلام والے جنابا سلام میں فقیر میں میں اس وقت ضرورت اللہ سن حیثیت بیان کر کے موڑا بیان کرا اللہ جلا شان مدینے بندہ چیز دے دل دماغ زبان نگاہ جنہ کو کپڑے ہے اپنے سر رکھ لو تاکہ میں ادب ہو جائے جناب والا کرنا اللہ یا دوسرے تمام جی آ چڑیا لگیاں بینر لگتے بتیاں لگتی کھانا پکتا شریعت حکم رکھ رہا مستحب مدنی آتا شریعت مستحب پہلا خدا خدا دجا واجب, جا واجب بے بے تیسرا سنت چوتھا مست آ رہی جب آئے سبحان اللہ شراب کتنا بولو نا واجب تے چھڑن حرام دوسرے بکر تاریما تیسرے بکرول تنظیم چوتھے وہ بھی شری حکم نے یہ بھی شری حکم ہوں اصا ویٹنا ہے ملاد پاگل اجتماع دو دوسرا اہتمام فردے واجب سنت مستحب حرام مگرو تریم مگرو تنخت سر دس دینا نہ جا فرض سمجھے او شریعت اپنی طرفوں بناؤں نہ واجب نہ سنت بہادر مستحب والے نفلی جی سباب ملتا ہے نہ کرن گنا سمجھ آ گیا پتا تے لگنا کیونکہ نبی پاک سرکار دی تعظیم دی ایک صورت ہے اور دی کی تازیم جیڑی مگرو نہیں ہوا ہمیشہ یا واجب یا سنت گی یا مستاہب ہو شرطان شرطا پوریا ہو لیکن واجب ہوں واجب نے کپڑے پا نماز ہو سکتی نہیں ہو سکتی کبلے رخ ہوا واجب اسی طرح مستحب دیا بھی نفل خوشی پڑھو ایک ہزار نفل پڑو مشرق والے نفل ہویا ہر عمل پاک پاگ دیاں بھی شرطان وہ شرط ہوا ورنہ نہیں پہلی شرط پہ क्योंकि ईमान हर अमल की पहली लड़ाई ना होना चे मिलादायदा नहीं के मिलाद है तुम आखो कि मिलाद बना ईमाना नहीं हो मिलाद कि बनाऊ तेन असल ईमान का पता ایمان تاریخ تصدیق تصدیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جو لے کے آئے نے اس سارے دل وک اس شرط کوئی ایسا عمل ظاہر نہ ہوئے بندے تو جس عمل نال انسان کی تصدیق فلل آ ہے مثلاً اسلامی کھڑا سچا ہوں گیا ایمان کام نہ ہو سچا سچ کسی حکم شریعت کا انکار نہ کرے کسی نوی پاپ سرکار کے حکم کا مزاق نہ اڑا جس بندی والے مزاق رکھ کے دہل لگ ہے ایسا ہو گیا بھی ہو گئی ہے اگو نسل حرام کی جمے گی توبہ کرے نبی کی سنت دی دوبارہ دلج رکھے گا جا کے مسلمان ہو فکیر جیڑا میں اصا آپ بھی ایمان کے ڈاکٹ لے اتنے بیٹھے اپنے ایمان چوہے واگ پتر دنیا بھی ہے آپ بھی اپنے آپ دشمان ایمان انشاءاللہ جوڑ ڈٹ جاو اللہ گیا تو جناب جیسے ضرور استماعت نا فرمانی جائز سمجھتا حضوری نا فرمانی ہوں نبی پاک سرکار مجلے مجلس ملاد کے جشن خوشی واسطے پہلی شرط کی اللہ فرمو یا نبی دریف فرما یارو ہو و تو وقت رو و تو سسے ہو ہو و, و, و, و, و, و, و سا حاضر و ناظر اور خوشخبری اور رسول تازیم کرو رسول تاظیم کرو اور اللہ دی عبادت کرو بکرا تسی سویرے اللہ سونے نے نبی دے اون دا مقصد بیان فرمایا ہے پہلا مقصد اللہ نے بیان فرمایا تاکہ اللہ سے اللہ دے رسول پہ ایمان لیاؤ دجا مقصد نبی دی تعزیم کرو تیجا مقصد اللہ دی عبادت کرو ایمان تو بغیر تازیم اللہ کی عبادت ضروری اللہ دے بندہ ہوں پہلی ایمان ہے یہ میلاد دے واسطے ایمان شرط جاد کرنے والا ہو نبی کابی انکار نہ کرے نہ مذاق نہ نافرمانی نو نظر نہ سمجھے نبی پاک وسلم عظمت کی نگاہ ویٹے ہر دور دی ضرورت سمجھے سمجھے میرے کمڑی والے اسلام جب تو چودہ سو سال پہلا ضروری سی ام ضروری قیامت تک ضروری رہنا ہے جڑا تین پرانے دور واسطے حضور دا قانون دی قسم کرکیا نہ میں اخبار پڑھیا میں کئی جناب کتابیں جی. پڑھیا میں مشاہدہ کیتا حضور دی محفل سے ملاد مناؤ والے جڑے نے کئی مذاق اڑا رہے کوئی سود نو جائز کھلائے جی کوئی حرام نو حلال کلا جی کوئی انگریز کا داوے دار بنیا دی برابر نہ پہلی شرط جی سمجھ لینا دینا کیمت سمجھے جو دین دی اپنے وطن قیمتی سمجھے چویں ہر ملے یار مکے کا وطن چڈیا شہر بیٹھے نبی پاک پاک سرکار پاک دی خاطر کیا مدینہ چڑیا مستفا دینا نے دسیا دین دی دل دے دی اندر عظمت دین دیئے الور تین تو لکھا وطن قربان کر دئیے اللہ اقبال کلکر لاہور ہی فرما دے اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے نگر مدی مدینے جیسا کوئی بے مان آپ لوگ ملاز قبول ہو سکتا لکھا پاکستان قربان کر رہی ہے مگر ہزور پاکستان روزانہ دنیا جاتی ہے مر گئے کدی سو دی قسم پاکستان سے ہر ملک نڈنا ہے مگر ہلور کا دین چڈن نہیں شاید दे दिल के अंदर जनाब जी वतन ना चौखी होवे ओलाद नालों चौखी होवे मालो चौखी होवे चा लाल चौखी होवे अपनी इज्जत नो भी चौखी हो छूर कई बंदा देर दे दे दे मुल्क खिलोते होने पैसे कमा की खातर हां जी जनाब जी फिर मालूम जान बड़ी कीमती है जान बचाने जिना माल लगता है अगर ला छ عزت عزت بچاؤ دی خاطر بندے اپنی ہر شاہ شاعر دینے ہر شاہ قربان کر دے مگر اپنی عزت بچا اللہ سارے نبی کرنا اور اپنی جان بھی قربان کرنی تیری میری جان کی گل نہیں کرتا امام حسین جیسی کیمتی جان کی نہیں لین لگا وہ سین بولو تو ہرسین جان پچھے قربان ہوئی چلیے ہزور یانس کا اپنی قربان دے ملاد مناسب قیمتی سمجھے نبی ملاپ تو خیر نہیں پال کے ہر بچا والا مسلمان نہیں ہو حق دے کے بادل نو والا مسلمان نہیں ہو سکتا راؤ والا مومن نہیں ہو سکتا رکھ دے ہاتھ بولو تو سی دو نیت ہو ملاپ کے نمائش ہوا متو جنہوں وکھاؤنا رہا ہے انہوں کو ادرو سوا مانگ خدا کی قسم کی واؤ جس سونے جناب نہ ہودمانچنا چاہا جی میں ایک بارا ملاج کرا گا میں جلدی بن جاگت بھی نہ ہو جی جناب خدا سونے دی شریعت کا بھی لحاظ رکھا گا بہانا اپنی بخش کا ملادی لباگا دوست سلطان بہور احمد اللہ آپ سرکار جے ملدا ملتا ڈٹواں بچیا ایرا رنگا یارا بو منایا جیر پسیا جی ملتا یار جتیاں تا تلتا جگہ hassiya o rabi unalo emnida paahu rabi unalo emnida paahu ya ratita dinaniya hassiya Oh <تصفح> <تصفح> بطور سا. <تصفح> <اے ساویا> <متزف> <متزف> پیش کرا فرما چاچی ماری میرے کو چڑے پی سر میں چڑیا ملاد جا کرایا اپنے یاریاں हलूर संसार बड़े बड़े पुराने पैने मगर सारे पेशे ने मेरे तड़े हलूर दे करीब पह.. जार। जार। باندھا فرما نے جدو رات ہزوری ہی بڑے بڑے کیمتی جڑے سن اور دل دے اندر خیال آیا ماجرا جی ہزور فرما نے ابدر رحیم کسرت نہیں دے آپ حلال ہونا ادرو جناب نیت صاف असा ना मुखडा ना मुखडे नमखड़े दिल वेखते अल्लाह ता दिल वेखते نوکر مکھڑا نہ دل دل اللہ پہلی بار گا جس کی منہ چرطا میں آزاد ہو کے قسم خدا دی صرف محمد کیونکہ میرا ایمان یار سب جگہ جات محمد بخش پی مد <lớ grandor disney> <hat> ah, oh, yeah, میں خدا چاہتے ہے محمد خدا ملا لو فوٹو بازی نہ ہوئے تصویر میرے مستفا کریم نے فرمایا سخت ترین عذاب اللہ دی عمد عمد دی مخلوق دی مشابہ بندے کی مشاوے بولو تو میرے آپ چودہ سو سال پہلو فرما گئے معلوم حضور ہوا جی را. را. حرام دے دے دے قبول اور اگلی تین فرد تو شروع ہوتا ہے ح کیوں نہیں سن سم تسا کرتے جتنے بدت کردے ہو میں کیوں چلیا سال کو بعد یاد کرنے سانس میرے اس ہر ویل بلا ہر وقت یاد تعداد ویخر سر بی مسلمان ہو جاتا آتا سی ہر جی گلام انج اقبال فرماؤں گا, آو آو گا. آو آو فرما او دا جو فرما جناب رحمت اللہ لے ان سمجھ لے تعلیم خالص میرے کملی والے جڑیا بچیاں نابالگا ہوں سن وہ اما عائشہ جا کے پڑتی سن जो बह घर बैठ दया प्यो जाके नदी भ्रा जाके मामे चाचे रिश्तेदार बेटिया समझा ईमान घर बैठी प्य لڑکی نوبت نہیں آتی یاد رکھ لڑا بندہ استفاد دی ہٹ جی آربادی کسی نہ کرچا نہ سر لو میری گل سمجھا جی اپنی مرضی چلے جایا اپنا علم جب بڑھائی چین میں جانا چین جاؤ جی جی سکولا کا علم اللہ کپڑے میں آخر ڈرائیور دن بدر لڑکی سکول جائے گا ماپیا فائدے بڑے بڑے کئی آگے نے اچھا راہ جا رہے ہیں تو میں اگو جا کے اگو جنہوں نے دیکھ کے کپڑے کا خرچہ کٹ گیا جناب بڑا ترقی کر دیا کرنا کپڑے در لبن کی لڑ بھی نہیں پی فرنڈی کافی ہو جیسا کمائی سڑک کو گاڑی پرانی طرف چلنا چاہیے لگے ہاں یار بات تو ٹھیک ہے नजर मारी अगली, अगली सीट एक मैडम पिछली सीट से चाचे कला कमावे گزریا سڑک نے رفتار نبی پاٹ کا میرے دا مطلب دے میرا فرد متی چیل فاصلہ کرنا پڑے کر کے جڑا بل مت دیدا کروے دے اسے ارشد دالی تروے دے جڑا دے اس نے لے کس مت والے کئی دوروں آ بک پلے کئی لیڑے وہ نسلے مروے جڑے مل متنی سر اس طرح دا مطلب خدا دیا مل جاتا فرما نبی پاک دا فرض پورا ہونے چاہیے مرد مسلے کی گل سمجھ لو اور مرد ہے چہرہ سرس کٹ باقی سارے گنگ بھی دے چاچیا خیر رشتے دار غیر رشتے دار ہے لگے منہ چھپا چھپاونا چاچے پت برا ہر منہ صرف بول سکے دوڑے سمجھ یہ ہمارا آزادی ہے تو پھر کافی بہمان اور کبھی ساڑی پیر کا خیر خا ہو سکتا سڈے خیر خا سے میرے پتنی پانچ خدا دے دا سیدہ خاتون نے جنت دا دا کا قربان مولا علی تو پوچھا عورت واسطے بہتر کی اے. مولا علی نے ساتو نو پوچھا سیدا فرمایا نے عورت واسطے بہتر مرد نکے نہردے بھی کرن ایسی آزادی مانگنے والی عورت اس کو آزادی کہنے والی اس کو حکومت کہنے والی کافرہ ہے عورت ہے اسلام من کر ہے نبی کشید کی دشمن ہے سیدہ کے اسلام کی دشمن ہے وہ کبھی میلاد کیا نماز بھی پڑھے تو مار دی جائے گی ملاد اسی کا ہے آخری میرے سونے ملا دی آخری شرط کیا اللہ فرمند مار سردار رسول مزہ اللہ فرما بھی رسول بھیجے نے انہوں رسولوں کے آمن دا مقصد حکم منیا جا رہا منیا جائے جناب جی مالدارے <سؤال> غریب حکم نبی چلے نبی چلے بلکہ لکھ چوی ہزار حضرت حضرت حکمان پچھلے کسے حکم سے چلی چلی اپنے ہزم مسلمان ہو سکتے جی قوم ترونجا سال, خوش سال خوش تو انگریز حکمی سدام حسین اگریز حکم کی بار بار چرولی ترونجا سال قسم خدا دی ساری کے حکم سے میرے مستفا کے حکم کا مقابلہ نہیں کر سکتے میرے حدود حکم کر لے میرے مستفا دی بریل بھی فرمند گئی جس کے آپ کے سبھی مشل شوق کہتے پوچھی گئی جس کے آپ کے سبھی مشل پوچھی گئی جس کے جی جس آ کے سب مسلے وہ لے کر آیا مار وہ لے کر شمع شمع دی ایمان دی املو دو گا ہوگا ایمان ہوئے بیٹھے آر افسوس اس گل دفسوس اس گل جاتا رہا متا ہے جاتا رہا آئینا کام متا کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے جاتا رہا کھانا خراب خراب نہ ہوا پہلو ایمانگلے تو ایماندار بھی جدوفا جدو دشمن ادھر کافرا پیا ادھر ہزور یہ دل تیرا کیسا ہے جڑا آئے گا ادھر کافر ادھر ہزور پیا یہ تل تیرا کیسا ہے جہاں تیار بھی جناب کی بکرے نال بھی خاص حلال حرام دو میں لڑائی کھڑا نا ایک دل میں دو محبوب نہیں سما سکتے یا دل انگریز کو دے یا مستفا کو دے سمجھ آئی کہیں قلندر اقبال شروع جباب ہے شیر فرما دے قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں ارے مسلمانوں قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں قلب میں سوز میں احساس نہیں کچھ بھی محمد کا تمہیں احساس مولا حسین مستفی کریم دی کچرے کوائل اور میں پوچھ تیرے امام حسین دردا درد, او درد سند, بولو درد درد اولاد کا بچا درد بچاؤ کہ شیشا نرد تین نہ سنی درد بھی کھڑا <قرور> درد کی بجائے درد اپنے گل نہیں سمجھ لگ درد جس دل دن دردی مصطفیٰ مستفا پیغام مصطفیٰ تھا درد تو ہزور گزور کافر پیغام جانوار میرے کملی والا قوم برادری نہیں ویخ گا کہاں نہ چلو ویسی مسجد سارے پیم اے وہادت رنگ باہ فرما نے چلو ویے شہید پر خان जिस बिछे छदे मरते पहली जिना मुस्तफादे नाने का राहद कर पुत्र जनाजा बनवा एक लाख चौबीस हजार والد والد خوش دے دی والی آئی غازی سرکار نے پاک دی عزت کو اپنی جان ماری اپنی جان کا نظرانہ پیش کیتا ہے قربان جاوا توجہ فرما آشقی جان تو آ سلطان فرما نے آشق سوئی حقیقی حکی یار قتل مشہور دے منے یارا مرتبی نام پیا سی تلواروں سنبل یار را ماہی لگے اسے پنےس رش کی اسے لیتے وے نہ جدوستفا دشمن لکھا ہے غیر مسلم سفر نمبر ایک سو غیر مسلم ہمارے بھائی تو تو جو میرا ہے تینا اچھا شگردریز شگر وہ جب مولوی مار تو کن فر لے خبردار میں میں کیالی فرد پورا نہ کرتا پیو بغیر جناب بھی ہوتا دس پورا جب رجیت سنگھا بھائی کلنٹر وڈے برا جی چھوٹے اچھا ہوں کن ہاتھ پہ سب پڑھا وہ لڑکی ہو پکنک واسطے لے جائے مری وہ لے جائے چلو پارا کیشیا کراؤں جو گہر ہے بھائی وہ کام کرنا بھائی اور یہ گاؤں جو غلام ہونا سمجھتا ہے یہ غلام کا سور ہوتا ہے اس کی جان نہیں ہوتی کرایہ ہوتی ہے ہے گازی المدین میں واقع وہ فصل نہیں بیان کر سکتا سرکار لیتے حضرت موسا کلیم آ कलीम फरमाते ने दादी तेरा नसीब जा लगाए उठ तेन कमली वाले याद पे फरमाने حضرت مرسا قلیب اللہ علیہ السلام میں لے گئے حضور دے کولہ دور فرماؤں نے ساتھے کچھ آنکھ نو قتل کر دے حضور دے فرماؤں دے قربان جاما جدو سویرے اٹھیاں بے چین ہو گیا وہاں ہجی اپنے گھر والے میں نو ام سی میری چٹا ان پڑ تھی کوئی شہ نہیں سی پڑیا مگر خدا دی قسم کر کے آنا عشق جڑے او کسے زندہ دل دی تلاش تو دائے اقبال فرما نے نگاہ کی دلے زندگی تلاش میں نگاہ ایش کسی دکی تلاش میں ہے نگاہ کسی دن تک تلاش میں ہے شکار مردہ سداوار محبوب گای فرما نے ماں نے خرچے واسطے پیسے دتے میں جا کے خنجر خرید کر لیا خرید کر کے اردو بازار پہنچ گیا وا جی راجپال کتری بیٹھتا سی دس تو لکھی کہاں میں لکھی گاضی فرماؤن تین بارہ میں آیا دس تھی کتنے کوئی ہو مارا جائے جدو تسلی ہو گئی فرما نے باہر دکانوتے کتابوں نے فر لیا کوئی میرے نہیں پیا نکل گیا جناب جا کے نلکے دے اپنے ادار دھوتے کپڑے صافی فرما نے پھرنا واپس شور پہ گیا ہر پاس دنیا انگریزوں کا دورے حکومت سی ہر پاسے اگ لگ گئی مسلمان فڑی فونے شروع گئے میرے نامدار سرکار نے فرمایا میرے بے جناب پیش ہو جا تاکہ میرے باقی امتی بچ جا مرائی لوگ رب کو ماننا چاہیے جی آب من ہزار جان جاتی ہے جوانتی میدان تعلق سن کسے گورنمنٹ دے بندے چھٹ جائے گا چاچا غیرت مند گاضی غیرت مند گاضی غازی فرما نے اپنے جناب چاچے آخیا چاچا جی اس پاس نہ ہوئی آپ چکیا گیا سینٹرل جیل تو میاں والی جیل کے اندر بٹھایا گیا پڑھ سن حضرت سن حضرت خاجا سیا شریف والے پیر قرآن دے سن سن راجی کو ملنے واسطے گئے جنو کدی کو اج کوئی پیر لگا ہے کوئی ملیت لگا آ لا پتی ہے خاطر काली देर शाह मैं सूरत यूसफा ने तिलावत दलाल इतना सी मेरे को हासिल होने के बावजूद सूरत यूसुफ नहीं पढ़ी गई काली फरमाते ने खाजा जी जे नहीं आड़ मैं अनपढ़ सुन के I... कहना रात गया गादी में गया वा वेख वास्ते नाऊंगा भी अपनी कोठी के अंदर नहीं मैं हैरान परेशान हो गया वाता ताले मार के गया सा भी बंद पै गए किसी دیوار موہرا بھی نہیں ہوا کالی کدھر گیا پریشانوکری پی ہوتی ہے جب واپس آیا جناب اپنی ہاتھ جوڑ کے آتا پترا خدا تو نہ ہی دسی کی بڑی کدھر گیا بند سن کالیاں بھی بند سن اس جناب بندہ موہرا بھی کوئی نی ہوا نہ ہی ضرور دس ویلے میں بیٹھا سا ادی رات رو مولا لالی آ گئے یاد فرما نے جا یار بیٹھے سارے شریف فرما نے ہزور فرما نے جان ہے تو چھوٹ جے جا تین چھٹ دینا دنیا کی کوئی طاقت تین پھڑ نہیں سکے گی اور جی چاہے سارے کول ہمیشہ چاہ شہادت آ۔ हमेशा को मर्द की शहादत चाहती है मैं बेगैरता जिंदगी नहीं चाहिए ताइए शादरत मिया शाद फरमा ने बेगैरती यारी नालो संघ कुत्ते का चंगा پور سرو شنگار بیٹھا لکھ لالت <سؤال> ہو جائے بےغیرت اس بےغیرت کی زندگی ہے ہڈی لالچ درد میاں ساؤ فرما نے بے دی یاری لاگو چنگا ساتولہ بلالو تم میری تقریر سوڑنا استاد کیونکہ میں بڑی مند بات قسم <سلام> خدا دی میری اممہ جی مطرمہ اممہ ساری کار گیا میں کہا کہ جی وہاں کٹا ہوں ڈاکٹر نو چلو سا ہوں جی فرما ہوں پتر ہو شرم ہوں دی غیر جا کے ہاتھ کھن گلدی گل جا دے اللہ خیر کر دے قسم خدا دی ضرور شریف فرکر میرے اممہ سن آئے آئے آئے تیل لانی آرہی یہ نمیتھا تھے بانے جو ج خان سمجھ لگی اس قوم عمران خان لوڑ نہیں اس قوم محمد خاندی اس قوم محمد بن کاسر کی محمود قدنوی الہید خدا رحمت سرکار جب ماں پیو رشتے دار کا مسیح سے فرمائی نے ساری شریعت پڑھا کہ بڑا یاد میں بکریاں لے کے جانے کا انپڑھ کو نال لکھتے نہیں پوچھے یار کی اللہ سونے ساڈے رحمان رب دا نام لکھا چپ کے جا کے ساری ہاتھ بن کے ہائے روز ہوئی تو گردی آس پاس دوارا بھی جی شام سی گردی انپڑھ سویر مسلمان جسا لڑا اختلافات جمہوریت کی جان جیت لڑا لڑا میں جس ملک میں ملک میں اختلافات مولوی کے ساتھ تمہیں پتہ نہیں آئی سبلی میں کرسیاں کیسے چلتی سمبلی بگ دیا جب پوترے ہوتے سگریٹ اسبی تھکی صحت کے لیے مطلب رکھے وہ پیدل میں لکھا دیکھو رسا پا کے سگریٹ پی کے ٹوٹ جا چڑتا سو بتا اس باہر ہزارہ بندے مسلمان باہر چڑ دیر مریا پیڑ سب کے جنا تاری سچ پہ دل ہے جس کے میں دشمنیاں مردیا نہیں حضور غازی غازی الدین جب آپ سرکار نسی گل سوڑا گھر سوڑ مسلمان پاکستان ہوگا مسلمان چک چکتے مارے مارے اپنے اندر دل دل اندر پیدا کر اپنے بھی سبال کرا کرا رکھ تو بکری کتنا نہ اس کپڑے پاوے گوشت سڑک پوش پلیٹا پٹا میں اگلے دن مطلب ہے مسلمان کی چکن گیارے شاہی پواز بھی حرسرا سور سوکنگ سارے ایک متا وہ ہے جس کا ایمان اور غیرت مار دیا اے خیرت اپنی عزت تھی جا کے غیرت جاگے غیرت صاحب غیرت مستفا پاد اپنی تعلیم والے پاس شیئے. فصل تباہ کرتے انگلش پڑھتا چکر چکا کسی کیڑے آخیا کیا اسمان میں کنڈ تو چکے ہو سکے تر تیر لک بھی چلان جانے خبر دسو امریکہ کی فصل دوسرے نو مسلمان کرنے بابے فرید کا رنگ سجا ہے मुसलमान करने बदन दे रंग सानरी रंग में آخری بولنے گا نلکے رنگ سازا مدد رنگ ہوئے مدی رنگی ہوئی نوری بدلے اور رنگ رنگ رنگ سی رنگ ho ho ho madine ka ho ho ho ho ho ho ho بابا جی فرما نے دس تیرا نفس سڈ سچا منگا کہ مڑ مخالفل نہیں سیکھی اپنے نقص چلتا رکھ بابے نے کلمہ پڑھایا رنگ موہم دیا مسلمان آپ مسلمان پڑے نیک بھی مسلمان فاروقی اللہ تعالیٰ فاروق ہو جب فوجی دستے کو روانہ فرماتے وسیعت فرماتے کو مرتانہ فرمایا میری دو نشیوں سے ایک تو اجمی بولیوں سے بچنا چاہیے عربی بول دوسرا اجمی لوگوں کی غیروں کی وضا سے بچنا چاہیے ایسے مسلمان بن کر رہنا دنیا, دنیا تمہیں دیکھ کر بولی بھی تمہاری سیکھے تہذیب بھی تمہاری اپنی انگریز والا چاند بھئی اسلام تیرے تیرے کار چاہ تیرے ملک اور میں کرا کہ تو مسلمان خدا بندہ مستفا ملاپ کا پیغام ہزور ہر شہ اج تی وی سار برے سر ساری آو آ جیری مجال ایک جھوٹ کہ سچ سچ ایک فلمو بڈی ماں مسئلہ پوچھا چشتی چھوٹا امام معاف نماز ہو جائے میں آ سف جھوٹوں کی ہوا اگے کی لکھا لاہور پشاور والے ڈبا چھوٹا رنگ رنگ پاس گولی گل پڑکشا مر گیا سد کے جاواؤں پاگل جبانہ تو جکل نا فلم گل بات میرے خیال سے چوک سال سارے اس طرح دو بار مکلے کر دو کنڈے باہر نکلے فلم والا کرتے آن کے باہر ڈائلگ بولے وہ اندرو بول خجر پہنچا ہوں درشتر. وہ خجر پوچھا دوسرا نکلے جناب تھا دہشت یہ ہو سمجھ میں محافظ ہوں میں کلا میں سونے رب اگے بھی جب دے ہاں کی سمجھ رہے فرمایا بندے جواب دینے جانے مال دنچاف کھاتا صاف بڑا صاف کاغذات وکیل شیر ربا نہیں جیسے چلنے بابے نہ اپنے کاغذات ان اللہجوں کی تباہ جا رسالے ل حضرات آج کے اس روحانی اجتماع کی ریکارٹنگ خان محمد چشتی سے حاصل کریں آف محروفی موضوع تو فون نمبر صفر تین سو ایک چوہتر پچونجا نو سو بائی مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب کے تمام موضوع حاصل کریں پتا نہیںر چپرو خاندے سائنس بربادی کننی ہوں ہونے کو مردا ہے دری نا کاش کا فٹن کو ہے مردا دری نہ پٹتی نہ مرادو ہے کیونکہ یونان دا سور ہے نا یونانی درومی یورپ کی تعزیب بنائیے تحریب کا کمال شرافت کا ہے جی تہذیب کمال کو پہنچ سی شرافت دنیا تو بک ہوئے سی سب کمی نے لوچے دلے بن گئے سن تازیب کا کمال شرافت کا ہے زوال غارت گری جہاں میں ہے اقوام کی معاش لوٹ لوٹ کے قومہ کو کھاتی ہے اسے دلے یہ توارا معاش ہے سائنس دانو ہر گرگ کو ہے پر رے معصوم کی تلاش ہر بگیارہ کھجڑ ہے نا وہ معصوم بچے ہیں جی بکری دے معصوم لے لے دی تلاش ہے جب جبیٹے روزار اس اس اثر دیکھو کیا رو مالے اپنے کلیسا اپنے مذہب کو پاش پاش کر دے رہی ہیں وہ مذہب دے خطا میں اتنے جو لا دینی اتنی پیری کلی سیا یہ حقیقت ہے دل خراش پادریہ دل لے آئے بڑی حقیقت دل کہ ہے پہلاں ادھر ایک ہم کیتا ہونا پھر مسلمانہ نٹورے نے انہیں تھے آنکہ مذہب دی قدر خطہ میں شرافت دوال خطہ میں تازیب دا کمال شرافت دا روال مدرس دین دے اجڑ گن سکول کفر یہودیت دے پلیتی دے پیغیرتی دے, پلیتی دے کو سکول بھریچ گن پیری حرم یہ حقیقت ہے دل خراش پیر کلی سے آپ پیر آرام ادبانا پرمانا ہے, پرمانا ہے دا مطلب سی جاری نہیں لانے چاہیے بڑی خطرناک لاش ہے تو تو لوگ کاش کاش کر دیکھ من گیا نبی عفت و غم خاری کما داری فرگی نو شام خرائل شام دی طرف و توفا کی طرف دامنی ملو سلا فرنگ سے آیا ہے سوریا کے لیے میو کمار ہجومے دنا نے بازاری آ کے کیا ملک شام کو دے بازاری انہ کے کیا ملک شام کو دیتے سلا انہیں سلا دیتے شراب دا جو بازاری عورتوں کے ہجوم کا چلو بول ملک شام ہم تمہیں یہ توحفہ دیتے ہیں تیرے پاس تھا جو کچھ ت نے ہمیں دیا ہمارے پاس جو تھا ہم تمہیں دیتے ہیں چلا ہم تمہیں وہ دیتے ہیں کرو اتر اتر گرجا اور گلہری گلری جان جلہری پتا اپنا کتنا جانور ہوتا سچی گلہری پیا دیا پہاڑ پہاڑ پیا بولے گلہری پہلے بلا گلہری بولے تھے پہاڑ نہ پہاڑ کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے تجھے شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے تجھے ہو شرم تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے ذرا سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا یہ عقل اور یہ سمجھ یہ شعور کیا کہنا خدا کی شان ہے نا چیر چیز بن بیٹھے جب بے شعور ہوں یوں باتمیز بن بیٹھے تیری بسات ہے کیا میری شان کے آگے زمین ہے پست میری آن بان کے آگے جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ ہے نصیب کہاں بھلا پہاڑ